شیمن جس وقت بالکل لہل آنے لگی کھیتی مت تصروڑا صبح سویرے چورا چورا ہو گئی اور کھینچ کے لے گئی ان کو گندی ہوا عذاب کی ہوا آپ رکھ چکے ہیں کہ عذاب ری عذاب پہ بولی جاتی ہے ریا وہ ہوا پہ بولی جاتی ہے حشیمن تجر چورا چورا کر دے یہ دنیا کی زندگی کی یہی مثال ہے کہ یا آج ٹھاٹ ہے تو کل وہاں وہاں سارے کا سارا ماتم ہو رہا ہے مالک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غب بھی ہوتے ہیں جہاں بجتے ہیں نکارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں اگلے ٹائم جو ہے یہ زندگی دنیا کی یہی ٹھاٹ ہے ایک دن کے لیے خوشی ہے دوسرے دن ماتم ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں جو فانی ہو جائے اور فنا ہونے والی چیز ہو اس پہ آدمی کو دل لگانے کی کیا ضرورت ہے نا پائے دار دوست سے پائے دار دوست اچھا ہوتا ہے بکان اللہ کل شہن مختلف اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے اور کسی کی طاقت نہیں مال ہو بیٹے ہو یہ زینت ہے دنیا کی حیات کی یہ ٹھاٹ ہے بل باقیات صالحات اور ٹھاٹ کے متعلق ہم سورت کی ابتدا میں کہہ چکے ہیں انجائے ہم اس کو ٹھاٹ بات کو سارا ایک دن چورا چورا اور چٹا मैदान میدان بنانے والے ہیں پھر آدمی کدھر جائے گا جب اس کی ٹھاٹ بھی نہ رہی اس کی کاٹھ بھی نہ رہی اس سے بہتر ہے تو صالحات وہ نیکیاں کرے جو کبھی سائے نہیں ہوتی ہمیشہ خیر ان دربے کا ثواب خیر عملہ بہترین درجہ بھی ہوتا ہے اور بہترین اس کی آرزو اور ثواب بھی ہوتا ہے و یومن و الجبال اور جس دن تیسرا طریقہ جس دن چلا دیں گے ہم وہ ترل پہاڑوں کو اور زمین دیکھے گا بالکل ہرا میدان ہوگی وہ کٹھا کریں گے فلم نم آدا کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے تمام کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے وہ ارزو والا رب کا سفر وہ جس دن پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر سب باندھتے ہوئے اس دن میں کہوں گا لکت جی تم آج تو آ گئے ہو ہمارے پاس کما اول مرہ جس طرح پہلے ہم نے تو کیا تھا اکیلے اکیلے تھے آج بھی اکیلے آ گئے ہو اب جماعت کوئی نہیں تمہاری بل شام تم اللہ جال مویدا بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ کبھی مقرر وقت پہ ہم اللہ کو ملیں گے بھی نہیں قیامت کے ہی منکر تھے وہ رکھ جائے گی کتاب اس وقت میدان میں کھلے رکھی جائے گی پر دیکھے گا مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوگا اور کہیں گے یا <سلام> ویلا تنا مال الب ہائے ہماری بد قسمتی کیا ہو گیا اس کتاب میں یہ تو لکھا ہوا ہے نہ چھوڑتی ہے چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ اللہ آسا مگر سارا اس نے لکھ رکھا ہے ہماری چھوٹی غلطی ہیں، بڑی غلطی تو سب لکھی پڑی ہیں اور کس نے لکھ رہی ہے وہ وجہ دو ماںلو حاصرہ اس وقت پائیں گے خیال کرنا پائیں گے جو کچھ عمل کرتے تھے اس عمل کو وہاں حاضر پائیں گے کیا مطلب چوری کی تھی اسی طرح اس کی شکل بن جائے گی وہاں چوری کر رہا ہوگا کسی کی بھیڑ بکری کھول رہا ہوگا اللہ آکھوں سے دکھائے گا دیکھ لائے جو کچھ تو کر رہا تھا یہی کچھ کیا تھا کہ نہیں جدو ما جدو ماضرہ قبر پہ سجدہ کر رہا تھا وہی شکل بن جائے گی دن قیامت کے اللہ فرمائیں گے یہ تو ہے کہ نہیں قبر پہ مٹی چاٹ رہا ہے اور یہ کچھ کر رہا ہے وہ ما املو حاضرہ کا یہ مانا ہے جو کچھ عمل انہوں نے کیا ہوگا اس کی شکل اللہ حاضر کر دے گا دن کے عمل موربو اور اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا جدول اور جس وقت کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو سجدہ کیا انہوں نے عبیلیس کے عبیلیس سے کیوں جملہ تالے لی لیا چونکہ وہ جنوں میں سے تھا جن ہوتے ہیں سرکش سرکشی کر گیا نابراد چھ کروڑ سال پہلے عبادت حالان کے اللہ کے کر بھی چکا تھا مگر جنو والا جن سے سر سرکشی ہوتی ہے آخر کار سرکشی کر گیا رب اور ہی اور وہ حکم عدلی کر گیا اپنے اللہ کی آفت رہو لوگو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دلی دوست بناتے ہو میرے بغیر وہ ہم لم حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے بے سلی ظالمین بہت گندا ہے ظالموں کو جو بدلہ ملے گا ماں اشحت ہوں نہیں حاضر کیا میں نے جس دن میں بنانے لگا ہوں آسمانوں اور زمینوں کو ولا خلکوں سے تو جس دن میں ان دشمنوں کو بنانے لگا ہوں اس دن بھی انہیں تو پتا کوئی نہیں کہ ہمیں کو بنا رہا کے کوئی نہیں مزلین ازودا اور نہیں ہوں میں بنا لینے والا مزلین گمراہوں کو ازودا مددگار میرا کیا مطلب ہے کہ ذلیل قسم کے شیطانوں کو مددگار بناؤ یوم یقور نادو شرکا یل لذی نظام اور جس دن کہے گا نادو شرکا بلائیں گے جب میرے شرکا کو اب بلاؤ جلدی جن کا تمہیں گمان تھا کہ ہمارے مال میں بھی شریک ہیں ہمارے لڑکوں میں بھی شریک ہیں ہماری گیارہ میں بھی شریک ہیں ہمارے بکری پیڑ میں بھی شریک ہیں اٹھے گھٹے میں بھی شریک ہیں سارے جتنے جتنے قسم کے تمہارے معبود تھے ان کو بلاؤ فتح وہ بلائیں گے انا کتاب کے انخواب خواب آوازیں اٹھائیں گے او خاج کھجر کدے گیا او یا یعنی نہیں پیر کے گیا فتح بلائیں گے مگر نہ کو وہاں ہوگا فلم یا سجیبول ان کو جواب بھی کو نہیں ملے گا وہ جالنا بہن یا اللہ کیوں نہ جواب دیں گے اللہ فرماتے ہیں، میں ان مشرقوں اور ان کے معبودوں کے درمیان حد فاصل بنا دوں گا دیوار کھینچ لوں گا جہن بہن مود کا میں حد فاصل تیار کر دوں گا وہ اس کی نہ سنے اور وہ اس کی نہ سنے ورا المجرم ننارا وہ مجرم جو ہے مشرق وہ دیکھیں گے جہنم کی آگ کو ان کے انہیں یقین ہو جائے گا کہ آج ہمارے لیے یہ جہنمی ہے مصرفہ اور اللہ کے دربار میں وہ کبھی بھی وہاں سے ہٹنے کی طاقت نہیں رکھیں گے مصرفہ من سے مسل خدا کی قسم دیکھیں گے نا جب ان سب کو یقین ہو جائے گا کہ سوا جہنم کے ہمیں کچھ نسیب نہیں ہوتا اس لیے تمام عذابوں سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ ہے. ہم نے عنوان بدل بدل کے بیان کر دیا اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال اکثر شین جدلا مگر انسان اتنا جھگڑا لو ہے اتنا اکثر میری بات سے جھگڑا کرتا ہے پیروں کی مان لیتا ہے مولویوں کی مان لیتا ہے اور اپنے باپ شیطان کی بھی مان لیتا ہے کمال یہ ہے کہ ہر کسی کی بات سر چھکا کر کے مان لیتا ہے مگر جب میری بات آئے نا تو اس وقت گور گور کے بیان کرنے والوں کے سامنے آتا ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے اور کسی کی بات کا انکار نہیں کرتا وَقَارَ الْإنسانُ جَدَلًا میرے معاملے میں لڑائی یہ زیادہ کرتا ہے یوگ ملو مگر دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کو کس چیز نے منع کیا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتے اس کی وجہ تو میں بتاؤں من اند <تصفح> نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ بات مان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ جائے اور اللہ سے استغار کرے اللہ انتا سنت الاولی مگر وہ عادت وہی اختیار کرتے ہیں جو پہلے کافروں کی تھی او یا تو قبول یا اس وقت ماننے کے جو ان کی آنکھوں کے سامنے عذاب آ جائے وما نرسل ہم نہیں بیجا کرتے کسی رسول کو اللہ و شرین و منظرین مگر خوش خبری دینے والے ماننے والوں کو ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو فارو بل پاتل اور کافر لوگ ہمیشہ باطل طریقے سے لڑتے ہیں لید تاکہ, ہرا ہراتیں تاکہ ہراتیں اس لڑائی کے ساتھ حق کو وقت خدوں اور بنا لے میری آزاد کو اور ماں ان زر وہ اور جس سے ڈایا گیا ان کو اس کو مذاق بنا لیں ومن ازرم مما ذکر بالایات رب ربہی کون زیادہ ظالم ہے اس بندے سے جو نصیحت کیا جائے اللہ کی آیات کے ساتھ فعرض انھا آیات سے منہ موڑ جائے ونسی ما قدمت یدا اور پھور جائے جو کچھ اس نے کرتوت آگے بھیجا ہے انا جالنا اللہ قلوب ہم نے اس کے دلوں پر ڈاٹ لگا دیے ہیں کہ وہ کہیں سمجھ نہ لے اس کو وفی وقرا اور اس کے کانوں میں پردے لگا دیے ہیں بظاہر تو پردے نظر نہیں آتے مگر محرک جباری کی مار دی گئی ہے اللہ پاک اپنی تقریر سے وہ غیر ظاہر مستور قسم کے, کے پردے جو ہے وہ ان کے کانوں پہ لٹکا دیتا ہے وَاِن اگر آپ کسی معقول بات کی طرف بلائے ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی معقول بات وہ قطر اسی طرف توجہ نہیں کریں گے رحما تیرا رب جو ہے وہ چشم پوشی بھی کر جاتا ہے گناہوں سے ذر رحمہ اور رحمت بھی برسا دیتا ہے لو یو آخو اگر پکڑ لے اللہ پاک ان کو بما کا سبو ان کی کمائی کی وجہ سے اللہ پکڑے لہم العذاب تو بہت جلدی اللہ پاک عذاب کر دے اگر کسی کی کمائیوں کو دیکھ کر اللہ عذاب کرتا تو ایک سال بھی دنیا پہ نہ چھوڑتا نہیں عذاب اس وقت دیتا ہے جب اس کی اپنی مرضی ہو جو وقت اس نے خود مقرر کیا ہو بل بلکہ ایک وقت مقرر ہے ان کے لیے نہیں مولا اللہ کے بغیر پھر اس کی جائے پناہ کوئی نہیں ہوگی مو تل کل قرآن اور یہ بستیاں دیکھو کتنی ہم نے ہلاک کر دی جب جبکہ ظلم کیا تھا اور بنایا ہم نے لی مح لی کے ان کی ہلاکت کا بھی وقت مقرر کیا تھا قَالَ موس فتح ہو اور جس وقت کہا موس علیہ السلام نے اب یہ تیسرا شبو تھا اور واقع بیان کیا جائے گا اب یہ سارا سلسلہ آگے چلے گا اب کچھ لکھ لو لگے علیہ اپنے پر قسم ہے اس سفر میں ہمیں بڑی تکان معلوم ہوئی ہے اس نے کہا جناب حضرت آپ کو پتا ہے جس وقت آئے تھے ہم اس پہاڑی کے قریب میں جناب بھول گیا تھا مچھلی کو شیطان نے مجھے یہ یاد نہیں دلا سکا کہ میں اس کو ذکر کروں اس وقت جہاں آئے تھے نا سبھی لہو فل بہرے اجگا وہ تو مچھلی ہمارے توش دان سے اچھل کر سیتی دریا میں گئی تھی اور پانی چیرتی ہوئی اپنا راستہ عجیب طریقے سے بنا کے چلی گئی کال زال کما کو نہ یار موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو راستہ تھا جو ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے اللہ کے بندے تو انہیں یاد ہی نہ دلایا پھر واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشان پر کسا سا باتیں کرتے ہوئے باہر حال جب آئے تو پالیا ان دونوں نے اس بندے کو جو ہمارے بندوں میں سے تھا دے رکھی تھی ہم نے اس کو رحمت اپنی طرف سے اور سکھا دیا تھا ہم نے اس کو اپنی طرف سے بہت بڑا علم اس وقت موسا کہنے لگا حال اتب کا اللہ ان غیر ضروری بات جان بوجھ کر چھوڑ دی ہے اللہ پاک نے موس علیہ السلام نے جب اس آدمی کو دیکھا تو جہاں آدمی وہ بیٹھتا تھا اس کے نیچے سبزہ پیدا ہو جاتا تھا تو السلام علیکم جب کہا تو اس نے کہا تو کون ہے جی موس علیہ السلام نے فرمایا میں موسا ہوں اس نے کہا یہ بنی اسرائیل والا موسا ہے تو موس علیہ السلام نے کہا ہاں جی میں بولا پس یہ بات اس نے کی تو موس علیہ السلام نے جٹ کر کے سوال کر دیا میں جناب اگر تیرے اتباع کروں اس شرط پر کہ جو علم اللہ کو اللہ نے تجھے دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دے اس نے کہا ان کلنتستی یا میں یہ تیری طاقت نہیں کہ تم میرے ساتھ رہ کے پھر صبر کے ساتھ زندگی گزارے تیری تیز طبیعت معلوم ہوتی ہے اور تیزی طبیعت کی اس طرح معلوم ہوئی ہے بغیر واقعیت کے آتے ہی تو یہ شرط لگا دی ہے کہ جناب اگر تو مجھے کچھ سکھائے تو میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ تیری طاقت نہیں کہ اور تو صبر کاری کس طرح سکتا ہے اس بات پر جس کی حقیقت تجھے معلوم بھی نہ ہو لم تو ہت میں ہی خبرا حقیقت جس کام کی حقیقت تجھے معلوم نہیں ہوگی تو صبر نہیں کر سکے گا تو فٹ فٹ پہ سوال کر دے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستا جنی ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے تو پائے گا صبر کرنے والا اور میں تیرا کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا اچھا انہوں نے کہا فہرست تباہ اگر میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے جدھر میں جاؤں جو بات کہوں اس کے پیچھے رہنا چاہتا ہے تو یہ شرط ہے فلا تصالنی تو اپنی طرف سے خود نہ پوچھنا مجھ سے اطلاع کہ میں خود ظاہر کروں تیرے لیے اس کی حقیقت تو نہ پوچھے گا ٹھیک ہے جناب نہیں پوچھوں گا فن طالب اس میں اختلاف ہے کہ وہ خضر جو ہے کیا اللہ کا پیغمبر تھا وہ بندہ جس کے پاس علیہ اسلام گئے یا اللہ کا ولی تھا صحیح قول یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی تھا اور جس نے قول کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی تھا وہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ مر گیا ہے زندہ نہیں ہے صوفیاء کا ٹولہ ایک ہے یہ صوفیاء والے کو دنیا الگ ہوتی ہے صوفیاء کا ٹولہ کہتا ہے کہ فلاح بزرگ کو فلاح موقع پہ حضرت خزر ملے تھے اب صوفیوں سے گزر کر جٹوں کے ہاتھ بات آ گئی ہے وہ کہتی ہیں سمندروں اور دریاؤں میں حضرت خضر رہتے ہیں اس سے نیچے اتر کر پھر اب ہبڑ کے قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے بات کہ جب آتا ہے نا سیلاب آتا ہے تو لوگ میٹھے من پکا کے دریاؤں میں جا گراتے ہیں کہ حضرت خضر کو وی دے رہے ہیں بہرحال بات اصل یہ ہے کہ فضر علیہ السلام اول تو یہ بلی تھے اور جنہوں نے کہا ہے پیغمبر تھے وہ بھی متفق ہیں اس بات کے کہ وہ مر گئے ہیں رہ گئے صوفی اور لاکوفی ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں فان تعالیٰ کہا چنانچہ شہل پڑے ہو یہ پہلا واقعہ ہے یہ واقعہ اولہ ہے ح کہ جس وقت سوار ہو گئے فیصفین کشتی میں تو حضرت خضر صاحب جو ہیں تو وہ کشتی کو پھاڑنے لگ گئے ہارا کہا جٹ کر کے موسل صاحب نے کہا ہے یہ کیا بات ہے اخرت کا حال ہے کا حال یہ ساری کشتی والے کو ڈبونا چاہتا ہے تو غر کرنا چاہتا ہے قالت لقد یہ معاملہ بڑا غضب کا معاملہ تو کر رہا ہے فیدر فیدر بولا علامہ میں نے نہیں کہا تھا کہ حضرت لا اچھا میں بولا تو نہیں نہ تنگی جادو میرے معاملے میں کے لگا چلتے چلتے شہر میں گئے شہر کے قریب پہنچ رہے تھے ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ان کو مل گیا نے اس کا گاٹا باندھ کے ساری کسارا اس کو تباہ کر دیا ہے ایک بے جرم نوجوان کو تم نے قتل کر دیا یہ بڑی منکرانہ بات اور فیل کیا ہے خضر نے کہا الم اک میں پہلے نہیں کہہ چکا ہوں کہ تیری طاقت نہیں میرے ساتھ صبر کرنے کی اس وقت موسا صاحب کا اگر میں پوچھوں اب کی بار اس کے بعد فلاں تو مجھے اپنے ساتھ رکھنا وعدہ ہو گیا اب عذر جو ہے یہ تیسری مرتبہ پورا ہو جائے گا فن کا تیسرا واقعہ حتہ کہ جب آئے نا ایک بستی میں استطامہ تو روٹی مانگے کھانا مانگا حضرت علیہ السلام الفضر نے فوگ یوزی اَن يز فوہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں تو مہمان میزبانی کرنے کی عادت نہیں ہے فوجدا فی ہاج دار روٹی تو انہوں نے دی ایک دیوار گرنے والی تھی قریب تھی گر رہی ہے کہ وہ ین خلتا گر جائے ہوتی چڑھا کے حجر نے اس دیوار کو مضبوط بنا دیا موس علیہ السلام نے کہا یار تو مفت کام کرتا ہے روٹی تو اس سے مانگ لیتا لو شلت تخصال مزدوری تو لیتا بھوکھوں مر رہے ہیں اس وقت اس نے کہا ہاں فراق کو بہنی و بہنے. اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے تجھے اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے جو حقیقت میں جانتا ہوں البتہ اب میں تمہیں اس چیز کی حقیقت بتلاتا ہوں کا علیہ میں ضرور بتاؤں گا حقیقت اس کام کی جو تیری طاقت سے بہرے کے صبر کرے احمد سفینہ میں نے جو کشتی کو توڑنا شروع کیا تھا اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کشتی کے مالک تھے مسکین لوگ یا ملون فل باہر وہ بیچارے سمندر میں کشتی چلا کے اپنے پیٹ پوجا کرتے تھے عرب تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب لگا دوں کیوں نرا اہم برابان امام آہم. کیوں کہ تھا بادشاہ ان کے سامنے اگلے راستے پہ وہ ہر نئی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا یا ہر نئی کو چھین لیا کرتا تھا غصب کر لیتا تھا اس وقت میں نے عیب لگا دیا کشتی کو تاکہ وہ ظالم جو ہے تو پرانی اور بدھی سمجھ کے وہ اس کو غصب نہ کرے گا ان مسکینوں کی پیج پوٹا ہوتی رہے گی اور وہ اپنی مزدوری کر کے کھاتے رہے گی غلام جس نوجوان کو میں نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے بڑے سخت مومن تھے اور بورے ہو گئے تھے یہ جوان ہو رہا تھا اس کی چال ڈال دیکھ کے مجھے خطرہ پڑا ہے میں ڈر گیا تھا کہ کہیں ان کو زلیل نہ کرنا شروع کر دے بڑا ہو کے سرکش بن جائے گا اور کافر بن جائے گا اس لیے میرا ارادہ ہوا ہے کہ یوگ دل ہوما رب اس کو قتل کر دوں اس کے بدلے اللہ تعالی ان دونوں کو بیٹا اچھا دے جو ثقات ستھرا بھی ہو اکرا برہما اور مہربان بھی ہو اس لیے میں نے کر دیا ہے پر یہ دیوار والی بات جو ہے عمل جدیدارو تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ دو یتیم لڑکے تھے ان کے حصے میں یہ اس کی جائیداد کے اندر تھی یہ جدار یہ دیوار شہر میں رہتے تھے اور مجھے پتا ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا دفن ہوا وقان ابو اس کا ان کا باپ جو ہے بڑا نیک کردار تھا پس میرا ارادہ یہ ہوا ہے کہ یہ معصوم بچے بڑے ہو جائیں گے اور بڑے ہو کے اپنے حصے کی دیوار سمجھ کے اس کو کھود کے اس میں اپنا خزانہ نکال لیں اراد, ارادہ کیا تیرے رب نے کہ بڑے ہو جائیں اشدھ اما کڑیل جوانی کو وہ یہ استخراج قرض ہوا اپنا خزانہ خود نکالتے بس یہ بات تھی اصل جس کی حقیقت تو نہیں سمجھ سکا اور جو کچھ میں نے کیا ہے رحمتاً من رب کا تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے نری اور مت کہ تو سمجھے کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے اپنے اختیار سے ما فالتو ان امری میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر تو صبر کرنے کی طاقت نہیں ہٹاس الور کر رہے اب دوسرا باتیں آ گیا یہ سارے اس بات کی دلیل ہیں کہ مشرقین کے خلاف جو کچھ اللہ اللہ والے پہ لوگ کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا اختیار اور تصرف صرف اللہ کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں چل سکتا ویس الکان ذل کر دو ذل کرنے ہو گزرے ایک ذل کر سکندر مقدومی اور ایک سکندر ذوال کرنین یہ مقدومی جو ہے یہ سخت کا آدمی تھا ذل کرن جو ہے یہ بہت پرانا نمرود سے بھی قبل کا آدمی ہے بہت نیک کردار اس کے قصے کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ہیں یہ لوگ تو اس سے سوال کرتے کہ ذل متعلقرن کہاں کا کہاں رہنے والا تھا کدھر گیا کیا ہوا کیسے فتح مندی انہوں نے کی کل سات لوگ اللہ کو مینو تو ان کو جواب دے قریب میں پڑھوں گا اس کا ذکر سارے کا سارا تم پر درخت کرو ہم نے پاؤں جما دیے تھے اس کے زمین میں من کل ہر ضرورت کی چیز کا ہر ذریعہ ہم نے ان کو دے رکھا تھا اتبا سببا ایک روز ایک سامان کی طرف چل پڑا سا باباب ایک ایسے راستے پر ہو لیا جہاں پہنچانا معلوم ہوتا تھا کہ سورج یہاں ڈوبتا ہے وجہ تغرب فی این حامی یعنی گویا ایک کالے رنگ کے پانی میں ڈوب رہا ہے سورج وجد انتہا قومن اس کے پاس یہ قوم ملی ان کو ہم نے کہا یا سل کرنا اوزل کرنا ہے یہ جو قوم ہے نا یہ بڑے شریر اور فسادی ہیں یا تو ان کو عذاب دے کیوں ہوں اس واسطے کہ یہ کافر ہیں اما ان تک تخیم یا تو پکر لے ان میں کوئی نرم روینا حضرت کرنا نے کہا جو شد ظلم کرے گا ہم ان قریب ان کو نوحز سے عذاب دیں گے پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف اس کو عذاب سخت اللہ پاک دے گا اور جو شخص ایمان لائے گا عمل اچھے کرے گا جزا عن اس کو بدلہ ہم بہترین دے گے لَهُ مِنْ عَمْرِ نَا يُسْرَا اور بات بھی ہم اس سے کریں گے تو نرمی سے کریں سم اتبا صاحب پھر ایک سامان کے پیچھے دوسرے راستے پر چل پڑا اتبا صاحب کہ جب آیا جہاں سے معلوم ہوتا سورج ابھر رہا ہے پایا تتلا والا قوم متلے ہوا اوپر ایسی قوم کے جس قوم کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے لیے اس کی مندو ناشترا نہیں تھا یعنی کھلے میدان میں پڑے تھے کوئی مکان شکان کوئی کوٹھی وغیرہ نہیں تھی بات یہی ہے خوبرا ہم نے پورا احاطہ کر رکھا تھا کیا اس کے مقام کی خبر کا جو کچھ اس کی حقیقت تھی ان کے حالات کی میں پوری خبر تھی مغرب شمس مطلع شمس دونوں سے ہو کے اب اتبا سببا تیسرے راستے پہ چل پڑا اتا کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان واجد منٹو نے ما دو پہاڑوں کے درمیان ان کے اندر والی طرف سے ایک قوم تھی وہ ملی زول کر کو وہ بات کرتے تھے تو وہ بات نہ سمجھ آتی تھی لا یقادون دو کوئی بات بھی سکندر کی نہ سمجھتے تھے کو بولی کوئی دوسری تھی اس وقت وہاں کی قوم نے کہا اے اون یہ کام ہے یاجوج یا جو لرزے بڑی تباہی مچاتے ہیں جب یہ دو پہاڑوں کے اندر سے نکلتے ہیں ہماری کھیتیاں بھی شائے کرتے ہیں ہماری جان مال بھی تباہ کرتے ہیں تو مہربانی فرما انتفاقی تو آگیا ہے فحل نجال الک خارج ہم تیرے لیے خرچی इकट्ठी کرتے ہیں الا انت جنبنا و بیننا صدہ ہمارے اور ان کے درمیان پہاڑ کی طرح ایک دیوار بنا دے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں قال ما مکننی فی ربی حضرت کرنے کہا میاں جو طاقت مجھے اللہ نے دے رکھی ہے وہ تمہاری امداد کی ضرورت نہیں اچھی ہے بس آپ صرف کریں فہینونی بحوت اپنے آلات جتنے تمہارے ہیں اور جتنے بدن ہیں ان بدن اور آلات کے ذریعے امداد کریں دوسری ضرورت مجھے کوئی نہیں ہے اج البین بہن ردما میں سخت سخت مشکل قسم کی دیوار ان کے درمیان بنا دوں گا وہ ستیہ سکندری ثابت ہوگی اچھا جناب بڑی مہربانی بنا دو تو انہوں نے کہا آ تو میری زبر الحدیب لوہے کی چادریں لا بناو میرے پاس لے آؤ حت کہ دونوں کنارے جو تھے نہ پہاڑوں کے ان کے درمیان برابر کر دیا وہ لوہے کی چادروں کو کالن لنف پھر کہا اب ان کو آگ پھوکو ان کے اوپر ہتھا کے وہ ساری حد بندی جو تھی دونوں پہاڑوں کے درمیان جا لہو نارا آپ کی طرح گرم ہو گئے اب انہوں نے کہا آ تو نہیں افرے گا لئے اب تانبے کے ٹکڑے لے آؤ میں گرم کر کے ان دو پہاڑوں کے درمیان ڈالتا ہوں جب کہ برابر کر دیا درمیان دو پہاڑوں کے کناروں کے اس وقت چلتے چلتے فرمایا تانبے کی چادر پگلا کے اوپر ڈالو افرے گا لئے کترا پگھلا ہوا تانبا جب تانبا پگھلا کے اوپر ڈالا اب کہنے لگا مستو اب یہ یاجوج ماجوج اس دیوار پر چڑھ بھی نہ سکیں مست تاؤ لہو نقبہ اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکیں گے یہ اندر ہی اندر مرتے رہیں گے اللہ کا رحمت و یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب قیامت کا وعدہ آ گیا تو یا جو وغیرہ جو ہیں اس دیوار کی دبکی نکال کے اللہ رکھ دے گا دکا, ٹوٹ وعد ربی حقا میرے رب کا وعدہ سچا ہے ترکنا بعض میں یمو جو گڈ مڈ کر کے ان کو چھوڑیں گے منوف کافی سور سور میں کرنا کے اندر پھوکا جائے گا ہم تمام کو تمام سور کے اندر رکھ کے ان کو دیں گے جَهنَّمَ يَوْمَ يَوْمَ وہ لوگ جو تھی آن کی پردے میں پڑی ہوئی تھی میرے ذکر سے وقانولا یس سمہ اور وہ تھے حق بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اب تخریف اخر بھی گیا آگے کیا گمان کرتے ہیں یہ مشرق ان دلائل کے آنے کے باوجود؟ پھر بھی گمان کرتے ہیں کافر کہ وہ بنا لیں گے اپنے بندوں کو میرے بغیر مشکل کشا اور سرپرست اندنا پیار نہ ملل کافل ہم نے تیار کر دیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان کل حل نبی بلک آمالا ہم خبردار کریں گے سب سے زیادہ عملوں کے لحاظ سے خسارے میں کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو سلسا یم فل دنیا جن کی کوشش ساری حیاتی دنیا کی ناکام ہو گئی وہ ہم یہ سبون وہ گمان کرتے تھے کہ ہم بہت اچھے کرتوت کر رہے ہیں حالانکہ ان کی محنت ساری اوکات گئی جو کام بھی دنیا کی حیاتی میں کریں گے سب کو اللہ ضائع کر دے گا دین کفر ولاب میں یہ کافر لوگ اللہ کی آزاد کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں اس لیے حیجائ اس لیے ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں بھی اور نہ اٹھائے گی ان کے لیے دن قیامت کے کوئی وزن دن قیامت کے بھی وہ تول میں نہ آئیں گے دنیا میں بھی جو کچھ عمل کریں گے وہ سارے کے سارے ضائع ہو برباد جزا ام جہنم ان کی جزا بتلا جو جہنم ہے دماغ فروغ آ جاتی ورسولی بس سبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے اور بنا لیتے تھے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق کی جگہ تاکہ وہ لوگ بشارت اخروئی جو ایمان لائے عمل اچھے کیے کا نتلوم جنات اور فردلہ تو ہوں گی ان کے لیے باغات اونچی جنات فردو کے مہمانے کے طور پر ہمیشہ رہیں گے اس میں اور پھر وہ ٹکان ہی ہمیشہ کا ان کا ہوگا لا ولا نہیں تلاش کریں گے اس ٹھکانے کے بغیر کسی دوسرے ٹھکانے کی طرف پھرنا کلو کانل پہاڑوں میں دادل تو فرما دے اگر ہو جائے سمندر پوری سیاہی بن جائے کہ اللہ کے بول لکھنے ہیں پھر سارا سمندر سیاہی کا ختم ہو جائے گا پہلے اس کے ختم ہو اللہ کے بول بولو جے نام بسلی مدد اگر جے جی سمندر جیسی سیاہی اور بھی لے آئے وہ لکھنا شروع ہو جائے لکھنے والوں کی انگلیاں ختم ہو جائیں کل میں گھس جائیں سیاح ختم ہو جائے مگر اللہ کے کمالات کبھی ختم ہونے کے لیے نہیں ہیں تو اب فرما دے ان شروع میں تو تمہاری طرح ایک بندہ ہوں میری طرف وہی کی گئی ہے کہ الحو کو مل تمہارا مشکل خوشا ایک ہی ہے امن کا نظر جو لکھا جو شخص بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فل یامل عمل ان نیک عمل بھی نہ چھوڑے ولا یشرق بعبادت رب ہی اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بھی نہ بنائے یہ دو چیزیں اگر کام کر لے تو پھر اللہ اس کو ملے گا تو بے بجن تلک ملے گا سورہ مریم سور مری سیکروں رحمت رب